اعوذ بالله السمیع العليم من السیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه لا یغررنك تقلب اللذین کفروا في الغلاد مسار ثم مأواهم جہنم و بئس لا ہونا کا ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے پلو بلّینہ کا فارو ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے افر کیا سکھ بلاج شہروں میں تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے افر کیا متان قریب یہ تھوڑا سا فائدہ ہے تم ماہ واہ پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بستر نہاد اور وہ برا بچھونا ہے لاک للہ دین لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا جو اپنے رب سے ڈر گئے لا قللہ دینک واہ جو اپنے رب سے ڈر گئے لاہو ان کے لیے جن ناتم باغات ہیں تجری بن تخی الحاظ جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فی وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نوزول من ان یہ اللہ کے پاس سے اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے غما اندر البا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک و کار لوگوں کے لیے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے اچھا ہے گزشتہ <تصفح> <تصفح> آیات میں اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے مومنوں کے گناہ بخشنے اور ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا تھا حالانکہ یہ مومن لوگ فخر و فاقے کی حالت میں زندگی گزارنے والے جبکہ ان کے متے مقابل جو کفار تھے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے اور ناز و میں چلنے والے تھے انہیں دیکھ کر اوقات مسلمان غلط سہموں کا شکار ہو جاتے کہ کافروں کو دنیا میں بڑا آرام اور سکھ مل رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ وادے ہی والے کافر کو ملے گور وصور اور بے چارے مسلمان سے فقط واضح ہو مسلمان کو صرف واضح کیا ہوا ہے اور کافر دنیا میں ہوروں کو سور کے مدے لے رہے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں خیال میں آتی تو اللہ سبحانہ ہوا صاحب نے ان آیات میں مسلمانوں کا ذہن صاف لیا ہے فرمایا لا یا تھا تلینا کا اور وہ کہ جو کافر لوگ شہروں میں بڑے خوشحال پھرتے ہیں تو ان کی خوشحالی آپ کی آنکھوں کو خیرا نہ کر دے آپ انہیں دیکھ کے پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ مثال قریب یہ تھوڑا سا ہی فائدہ ہے تھوڑا سا سامان ہے لیکن آخر میں واہ جَهَنَّم انہوں نے جانا تو جہنم میں ہے وہ بہتر ناد ہے اور وہ بڑا برا ہی ہے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 کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربانہ آسینا الہ ہمیں دے دے کہاں پھر دنیا سارا کچھ ہی دنیا میں جی کمالا ہو پھر آخرات آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور اہل ایمان کا کہتے ہیں ربانہ آسینا پھر دنیا آسانہ پھر آخرات دنیا میں بھی ہمیں اچھائی اور بھلائی آ کر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 نہیں آنا چاہیے ان کو نہ امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے نہ ہی منافقوں جیسا کر دے عمل اختیار کر مناسب کہتے تھے ماں بہت اللہ رسول ہو اللہ اللہ رسول نے ہمارے ساتھ واضح کیے پورا تو کوئی ہوتا نظر نہیں آ رہا سارا دھوکے کا ہی جھوٹا ہی وعدہ لگتا ہے یہ منافقوں کی روشنی یعنی مسلمان نہ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 تو یہ بات بالکل ہی بے بنیاد اور غلط ہے وہ خوشحالی ان کی یہ دنیاوی ہے مزاؤن قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے تھوڑا سا تھوڑا دنیا کا جتنا بھی فائدہ ہو اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ کے نزدیک آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے اور آخرت کے مقابلے میں بھی معمولی اور تھوڑا ہے آخرت کے فائدے کا تو یہ دنیاوی فائدہ مقابلہ نہیں کر سکتا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 نزولا من نو اللہ یہ اللہ کی طرف سے بطور مہمان ملے گا فما خیر اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بڑا ہی اچھا ہے وہ انل کتابی اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وَمَا اور جو تمہاری پر نازل کیا گیا وَمَا اور جو ان کی طرف نازر کیا گیا وہ اللہ کے لیے آجزی کرنے والے ہیں لا یشکر قلیلا وہ اللہ کی ایسوں کے بدلے تھوڑا مول تھوڑی قیمت نہیں خریدتے اولا یہ وہ لوگ ہیں یہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے ان اللہ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 جنازہ پڑھایا بھائی اس کی وفات کی تلا دی مسلمانوں کو تو یہ اس طرح کے لوگ بہت تھوڑے سے یہود میں سے نثارا میں سے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی تو اللہ سبحانہ و صاحلہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو تم پر نادر کیا گیا یعنی قرآن مجید اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازر کیا گیا تو رات و جیل وہ اسے بھی مانتے ہیں اللہ کے آگے آجزی کرنے والے ہیں خوشبو کرنے والے ہیں گر گرانے والے ہیں اور اللہ کی ایٹوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچتے نہیں اللہ کی ایٹوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے یعنی اللہ سبحانہ و ہوا کے حکامات میں تحریف تغیر و تمدد سے بچتے ہیں بنا ایک اللہ عجر بلداء یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے ان اللہ سریف کتاب یقین اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اب یہ جو اہل کتاب کا گروہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آئے ان کے لیے دوہرے اجر, دوہر اجر ہے دوہرا اجر ہے ڈبل ڈبل اجہ ہے کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے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 یا یو اللہ کی نا آس بھی و رابطی وہ لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو واپی رو اور پابندی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو و اور ڈٹے رہو مورچوں میں وطتاخلا ہا اللہ کے در جاؤ لا تفلحون تاکہ تم فلاح کو آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ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 رابط اور رواج کرو روات مورچوں میں ڈٹ جانا سرحدوں کا پہرا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پہرا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے سب سے بہتر دنیا و معافی ہاتھ سے بہتر ہے ایک رات مسلمانوں کے ملک کی دفاع کے لیے سرحدوں پر پہرہ دینا یہ جو ہمارے فوجی جوان رینجر سرحدوں کی حفاظتوں پہ لگے ہوئے ہیں ان کا یہ سرحدوں کا پہرہ دینا دنیا کا مافی ہاتھ سے بہتر ہے یہ بہت بڑے اجر کا اور بڑی نیکی کا کام ہے ہمارے یہاں کئی لوگ بیچارے مت کے مارے اور عقل کے ہارے وہ سمجھتے ہیں یہ جو فوجی لوگ بس ہر دماغ قسم کے ہیں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 ان کی بنیاد وہ ساری کی ساری اور جہاد فی شبی اللہ پر بنیاد ہونے کی وجہ سے یہ دنیا میں نمبر ون بنے کرتے ہیں مگر نہ اتنی مضبوط فوج ایمان کے بغیر کبھی نہیں بن سکتی ایمان صقبہ اور جہاد فی شبی اللہ کا شہریے یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فرمایا ان کی ایک رات دنیا کا معافی ہاتھ سے بہتر ہے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 فتنے سے آزمائش یعنی اذاب قبر کے فتنے سے قبر کی آزمائش سے میں کود رہے گا صحیح مسلم کی روایت ہے اتنا بڑا اجر ہے ریوات کا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانہ بازی کے بارے میں فرمایا غالی عمر یہ روایت ہے لَهُمَّ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کے مطابق قوت تیار رکھو نہ مر رات اور گھوڑوں کو سدھا کے رکھو ترہت ہی از وجوہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا تمہارے دشمن بھی ڈریں گے اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے تو جہاد کی تیاری اعداد اعلی جہاد یہ میری بات ہے وطہ اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ